الحمد للہ سیدیا اول اللہ سلحانہ الله و تعلیٰ کا فرمان ہے بها اللہ تعالی کے بڑے ہی اچھے اچھے نام ہیں اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارو قرآن مجید فرقان خبر میں اللہ تعالی کے بیشتر نام ذکر ہوئے ہیں اسی طرح بہت سے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے فرامین میں بھی موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان ناموں کے واسطے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے مثال کے طور پہ کسی عالمین سے رزق مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے رازق رزاق رزق عطا کرنے والا رزق دینے والا اللہ تعالی کے اس نام کے ذریعے اللہ تعالی سے دعا مانگے مثلاً وہ یہ کہے کہ اللہ تو رازق ہے رزاک ہے مجھے رزق عطا کروا رزق کی فراوانی دے اسی طرح یہ آدمی اپنے گناہوں کی بخشش معافی طلب کرنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ ہوا کا صفاتی نام ہے غفور بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا غفہار بہت زیادہ معاف کرنے والا تو ان ناموں کے ساتھ اللہ سبحانہ ہوا سے دعا مانگے کہے کہ اللہ چونکہ تو غفور و رحیم ہے لہذا مجھ پہ رحم فرما مجھے معاف کر دے یہ معنی ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارنے کا کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا بس وظیفہ شروع کر دیں وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک نام منتخب کر لیتے ہیں پھر اسی پری تسبیح گمانا شروع کر دیتے ہیں منکے پہ منکا تھا منکا گرتا ہے یا غنی یا غنی یا غنی یا غنی یہ تسبیح ہو رہی ہے تو یہ طریقہ کار بالکل غلط اور ناجائز ہے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے نہ یہ طریقہ بتایا ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ کار بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مختلف موقعوں پر جو پڑھی جانے والی ہیں ان میں بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے مختلف اسماء حسنہ کا واسطہ دیا ہے اور ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اشافی شفا دینے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ از بال رب الناس وشفی لا شفاء الا شفا شفاء اللہ دروسا کام اے اللہ از بالب بیماری کو تکلیف کو دور کر دے لے جا رب الناس اے لوگوں کے رب وش تھی تو شفا دے ساتھی تو ہی شفا دینے والا ہے لا شفا الا او کا تیری شفا کے علاوہ اور کوئی شفا نہیں ایسی شفا عطا کر شفاء اللہ دیر و جس کے بعد کوئی تکلیف کوئی بیماری کوئی سکن باقی نہ رہے ایسے ہی اور کئی ایک دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور سکھائی ہیں تو یہ اللہ سبحانہ ہوا کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنے کا مقصد ہے کہ ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا کی جائے اور پھر اللہ سبحانہ ہوا کے جو نام ہیں صفاتی ان میں سے بہت سی صفات ایسی ہیں جو خالق اور مخلوق کے درمیان مشترک ہیں جیسے سننا دیکھنا انسان کی بھی صفت ہے اللہ رب العالمین کی بھی یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجالنہ حسمی ان ہم نے انسان کو نطفہ امشاج سے ذائے گوٹ سے پیدا کیا بارآمر بیدا سے فجالنہ حسمی ان پھر ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنا دیا سننے والا دیکھنے والا بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے کہا ہے نینا رعوف رحیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممنوں پر بڑے نرمی کرنے والے بڑے رحم کرنے والے ہیں رعوف اور رحیم تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے ایسے ہی اور بھی کئی ایک صفات ہیں جو اللہ رب العالمین اور مخلوق کے درمیان مشترک ہیں تو وہ صفات جو خالق و مخلوق کے درمیان مشترکہ ہیں ان میں یہ صفاتی نام جو اللہ تعالیٰ کے ہیں یہ مخلوق کے ساتھ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بہتالنا ہو سمیع ام تو کسی بندے کا نام اگر سمی رکھ دیا جائے بصیر رکھ دیا جائے علیم رکھ دیا جائے رعوف رحیم رکھ دیا جائے تو اس میں کوئی مظاہرہ اور کوئی حرج نہیں ہے عبد الرحیم عبدالرعوف عبد عبدالبصیر عبد یہ بھی ٹھیک ہے اور عبد کے بغیر بھی ٹھیک ہے جیسے اللہ سبحانہ ال تعالیٰ کی صفت ہے آیت السی کے آخر میں واہ علی العظیم اللہ تعالیٰ علی ہے عظیم ہے علی بلند عظیم عزمت والا تو سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی علی تھا تو علی نام رکھنا بھی ٹھیک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اکیلا علی نام رکھنا یہ بھی درست ہے ٹھیک ہے اور صرف عظیم نام رکھنا یہ بھی ٹھیک اور درست ہے یعنی جو صفات خالق و مخلوق کے درمیان مشترک ہیں ان میں لفظ عبد لگا لیا جائے پھر بھی درست نہ لگایا جائے پھر بھی درست ہے لیکن یہ بات دیر میں رکھنی چاہیے کہ وہ سخت جو خالق و مخلوق کے درمیان مشتاق مخلوق جیسی نہیں جیسے اللہ تعالیٰ سمیع ہے سننے والا اللہ فرماتے ہیں میں نے بندے کو بھی سمیع بنایا ہے تو بندے کا سمیع ہونا اور اللہ رب العالمین کا سمیع ہونا یہ دونوں باتیں درست ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا سمیع ہونا مخلوق جیسا نہیں اللہ بھی سنتا ہے سننا اللہ کی صفت بھی ہے سننا مخلوق کی صفت بھی ہے لیکن خالق کی صفت مخلوق کی صفت جیسی نہیں لئی سا کم اس ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی مثل کوئی چیز بھی نہیں اللہ تعالیٰ بیس وقت کئی لوگوں کی بات سنتا ہے مخلوق وہ ایک وقت میں ایک سے زائد آدمی کی بات توجہ کے ساتھ نہیں سن سکتے خالق اور مخلوق کی صفات میں بڑا فرق ہے ظاہر دیکھنے میں مشترک ہے بندہ بھی بصیر ہے دیکھنے والا اللہ تعالیٰ بھی بصیر ہے دیکھنے والا ہے لیکن اللہ کا بصیر ہونا مخلوق کے بصیر ہونے جیسا نہیں اللہ تعالیٰ کا علیم ہونا مخلوق کے علیم ہونے جیسا نہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صف مخلوق جیسی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلیہ دا بم سو تان ید فقو اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں وسیع ہیں اللہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گل طے یا گئی اللہ کے دونوں ہاتھ ہی یمین ہیں دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں اللہ تعالیٰ کا بھی ہاتھ ہے ہمارے بھی ہاتھ ہیں مخلوق کے بھی ہاتھ ہیں لیکن اللہ کے ہاتھ مخلوق کے ہاتھوں جیسے نہیں یہ اہل و سننا کا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ ہوا تعالی کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار نہیں دیتے اس کی تعویل نہیں کرتے کئی لوگ تعویل کرتے ہیں کہتے اللہ تعالیٰ کا نے قرآن میں ذکر کیا ہے بل یدا مب سوتا کان تو ید سے مراد وہ کہتے ہیں ہاتھ نہیں بلکہ اس کا معنی ہے قوت اور طاقت تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں وہ تعویر کا شکار ہو جاتے ہیں تعویر کر دیتے ہیں ہاتھ کا معنی قوت کر دیتے ہیں تو تعویر بھی نہیں کرنی اللہ تعالیٰ کی صفت کو مخلوق کی صفت کے ساتھ تشبیح بھی نہیں دینی ایک جیسا بھی قرار نہیں دینا اور اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار بھی نہیں کرنا جو صفات اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ نے اپنی بیان کی ہیں ان پر ایمان لانا ہے کہ یہ صفت واقع اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ کی ہے کیسی ہے کمائی علی کو کی جیسے اللہ کے شایان نشان ہے اللہ تعالی کا سمیع و بصیر ہونا جیسے اللہ کے شایان نشان ہے اللہ نے کہا ہے کہ ملدا ہو بسوطاتان ہمارا ایمان اور احقان ہے یقین ہے کہ اللہ کے بھی دو ہاتھ ہیں کیسے ہیں جیسے اللہ کے شاعشان ہے ہمیں معلوم نہیں کسی نے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سُم العرش، اللہ عرش پر مستوی با تو یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا کیسا ہے امام صاحب نے آگے سے جواب دیا کرواتے ہیں الشتواؤ معلوم اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے بلکئی ہوں کیسے مستوی ہے یہ بتا نہیں اللہ نے بتایا نہیں وہ سوال الحو بدا اس کے بارے میں پوچھنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے عرش پر مستوی ہے یہ سوال ہی بدا کہ و ایمان واجب اور ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ مستوی عرش ہے یہ اس بات پر ایمان لانا واجب ہے یہ مختصر لفظوں میں اہل السنہ و کا اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ کی صفات کے بارے میں اللہ, اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے بما آ گئی ہے